مدری چینل کے ناظرین رحمد اللہ سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں امام اہل سنت کے پہلے سفر حج کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی اور اس میں جو کچھ اہم واقعات درپیش ہوئے تھے جو امام اہل سنت کے کچھ معاملات ہمارے سامنے ظاہر ہوئے تھے کرامتیں اور دیگر باتیں ظاہر ہوئی تھیں ان کو بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی آج کے سلسلے میں انشاء اللہ تبارک تعالی امام اہل سنت کے دوسرے سفر حج کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی سادت حاصل کریں گے توجہ کے ساتھ سماج فرمائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی بے حد و بے شمار انشاءاللہ تبارک وطالیہ برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی نے چاہ تو علم کی بہت ساری باتیں ہمیں حاصل ہوں گی امام اہل سنت رحمت اللہ تلا نے جب دوسرا حج فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً ففٹی ون ہو چکی تھی اور دوسرے حج میں ایک عجیب بات یہ کہ ہوئی تھی کہ امام اہل سنت کا گویا کے خود جانا نہیں تھا بلکہ آپ کو بلایا جانا تھا جس کی وجہ خود امام اہل سنت نے آگے بیان کی ہے اپنا سفر جب بیان کیا ہے تو اس میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ دوسرے حج پر اچانک جانے جانا کیسے ہوا اولا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوسری بار جب کعبہ معظمہ حاضر ہوا یہ یکایق یعنی اچانک جانا ہوا اپنا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا اور یہ امام اہرسنت کا واقعہ ہاں پچھلے درس کے اندر پچھلے سلسلے کے اندر سن چکے ہیں کہ واپسی میں جب آپ آ رہے تھے اپنے والدہ کے ساتھ تو تین دن تک طوفان رہا تھا جس میں آپ کی والدہ نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ حج فرض اللہ تبارک وطرہ نے ادا کروا دیا ہے اب میری زندگی میں دوسری مرتبہ جانے کا نام نہیں لینا تو امام احلسنت رحمتہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمانا مجھے یاد تھا اور ماں باپ کی ممانعت کے ساتھ نفل حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے یوں خود ادا کرنے سے مجبور تھا یہاں سے جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے مورانا محمد رضا خان اور آپ کے بڑے شہزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ حج کے لیے نکلے بریلی شریف سے سن تیرہ سو بمطابق بتاس سو پانچ کے اندر یہ وہاں سے نکلے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں لکھنؤ تک یعنی بریلی سے لکھنؤ طبیعت میں ایک قسم کا انتشار اور تڑپ تھی ایک ہفتہ گزر گیا اسی حالت کے اندر لیکن طبیعت سخت پریشان تھی ایک روز اثر کے وقت جب دل بہت زیادہ بے چین ہوا اور ہرمین شریفین کی زیارت تھی اس کے لیے بے چینی بڑھتی رہی تو پہلے تو امام اہل سنت نے اسٹیشن uh, پر اپنے ایک متعلق کو مورانا نذیر احمد صاحب کو بھیجا کہ یہاں سے ممبئی تک اس زمانے میں جو جہاز جاتے تھے وہ عام طور پر ممبئی سے جایا کرتے تھے تو ممبئی تک کے لیے uh, ایک سیکنڈ کلاس ریزرو کر کے آ جائیں وہ گئے وہاں جا کر uh, انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک ڈبہ مل جائے جس میں آرام سے جا سکے تو وہ مل نہیں پایا وہ واپس آنے لگے تھے تو وہاں پر کوئی آ... ٹکٹ کلیکٹر تھے وہ مل گئے وہ ان کو جانتے تھے تو انہوں نے امام اہل سنت کے لیے ایک ڈبہ آ... جو ہے وہ ریزرو کروا دیا تاکہ سیکنڈ کلاس کا ڈبا تھا تاکہ نمازیں وغیرہ اس کے اندر آسانی سے ادا کی جا سکے یہ امام اہل سنت نے آ... معاملہ تو کر لیا کہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے اب ممبئی تک جانا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا خود فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے میں شروع میں ہی فارغ ہو لیا یعنی اول وقت کے اندر عشاء پڑھ لی اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ والدہ سے اجازت لینا باقی تھی والدہ حیات تھی اور ان سے اجازت لینا ضروری تھا اور عالد فرماتے ہیں کہ گویا کی یقین تھا کہ وہ اجازت نہیں دیں گی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح عرض کریں اور بغیر اجازت والدہ کے حج نفل کے لیے جا نہیں سکتے تھے فرماتے ہیں کہ آخر کار اندر مکان میں گیا دیکھا کہ حضرت والدہ ماجدہ چادر اوڑے آرام فرما رہی ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے قدموں پر سر رکھ دیا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹی اور فرمایا کیا ہے میں نے کیا مجھے حج کی اجازت دے دیجیے پہلا لفظ جو انہوں نے فرمایا وہ یہ تھا کہ خدا حافظ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں الٹے قدموں باہر آیا اور فورن سوار ہو کر اسٹیشن پہنچا امام اہل سنت کی اس میں ذہانت یہ ہے کہ والدہ ماجدہ نے جیسے ہی اجازت دی اب بعض اوقات بندہ جو ہے وہ لمبی کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے اس طرح کے دیگر معاملات کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گفتگو کے دوران ہو سکتا ہے کہ جو اجازت ملی ہے وہ واپس لے لی جائے لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی عرع نے فوراََ اس کا فائدہ اٹھایا اور آپ گھر سے باہر تشریف لے آئے اور اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے والدہ ماجدہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی ولیہ بھی تھی امام اہل سنت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی انہوں نے امام اہل سنت کے جانے کے بعد جو امام اہل سنت کا وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس کو بھی باقی رکھا پھر اس کے بعد امام اہل سنت کا ایک تفصیلی واقعہ جو ہے بریلی سے ممبئی جاتے ہوئے پیش آیا لیکن امام اہل سنت رحمتہ اللہ کرنے کی یہاں پر یہ احتیاط نظر آتی ہے کہ آپ نے نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کے لیے جو ہے وہ پورا ڈبہ بک کروایا کہ کسی طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہیں نمازیں ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے اب جب آپ کو ممبئی پہنچنا تھا تو اس زمانے میں زائر کے ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے پانی کے جہاز کے ذریعے سفر ہوا کرتا تھا اور سفر کرنے سے پہلے وہاں پر ایک کرنتینا ہوا کرتا تھا جگہ ہوتی تھی کہ جس میں جو حج کے لیے جارے ہوتے تھے ان کو دوائی دی جاتی تھی بھاپ والی دوائی جس کے ذریعے سے جوش والی دوائی کو دی جاتی تھی تاکہ سمندری سفر کے دوران ان کو بیماریاں لاحق نہ ہو کوئی پریشانی ان کو نہ آئے اب جو جو داخل ہوتے جاتے تھے ان کے لیے جہاز الگ ہوتا چلے جاتا تھا اب امام اہل سنت نے پیغام تو بھجوا دیا تھا ممبئی کے میں آ رہا ہوں ایک تو وہاں پر کسی کو یقین نہیں آیا تھا کہ امام اہل سنت تشریف لائیں گے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا دوسرا یہ کہ امام اہل سنت کو پہنچتے ہوئے وہاں پر ایک دن تاخیر ہو گئی اب نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ امام اہل سنت کے جو ساتھی تھے آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے مولانا حامد رضا خان رحمتہ اللہ تعالی ان کے بارے میں آپ نے یہی سوچا کہ اب یہ لوگ تو آج ان کو دوائی ملنی ہے دوائی مل کر یہ تو اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر اس بعد میں جو پوچھوں گا تو مجھے پھر دوسرے جہاز کے ذریعے جانا پڑے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ میں نہیں جا سکوں گا اور زہر کے سفر کے اندر اگر اپنے ہم ذہن لوگ ہوں اپنے گھر والے ہوں تو پھر ایک آسانی رہتی ہے ایک سہولت رہتی ہے تو امام علیہ سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پریشان ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اسٹیشن پر پہنچا ممبئی پہ تو وہاں جو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے جن میں ایک مشہور نام حاجی قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا وہ بھی موجود تھے انہوں نے سلام اور مسافر کے بعد یہ کہا کہ سیدھے آپ کرنطینا کے اندر چلیے یعنی جہاں پہ دوائی دی جاتی ہے اس لیے کہ ابھی آپ کے لوگ یعنی آپ کے گھر والے اس میں اندر داخل نہیں ہوئے تو پوچھا کہ کی کیوں نہیں ہوئے پھر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پھر پوچھا کہ کی کیوں نہیں ہوئے تو پتا چلا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ڈاکٹر جو دوائی دینے کے لیے آتا ہے اس نے ابھی آدھے لوگوں کو دوائی دی تھی کہ اسے سخت گھبراہٹ ہوئی اور اس نے کہا کہ باقی کو کل پارا دیا جائے گا کل ان کو دوائی دی جائے گی اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا اور آپ کے لوگ بھی ان میں باقی رہ گئے <تصفح> اللہ حضرت نے بڑا شکر ادا کیا کہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہو گیا کہ اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی جہاز کے اندر سفر کر سکوں گا اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات امام اہل سنت کے اس زمن کے اندر لکھے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد شامل رہی اور بہت سارے واقعات جہاز کے اندر بھی آپ کے پیش آئے خود ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے کہ جہاز میں آپ روزانہ دو گھنٹے بیان کیا کرتے تھے لوگوں کو حج کے مسائل سکھائے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ان کو بیان کیا کرتے تھے اور امام اہل سنت کو بہت سارے فنون کے اندر بڑی اللہ تبارک وطن نے مہارت عطا فرمائی تھی اس میں سے ایک مہارت آپ کو یہ حاصل تھی کہ آپ اپنے علم کے ذریعے سمت قبلہ معلوم کر لیتے تھے ستاروں کے ذریعے حیات کو دیکھ کر آپ معلوم کر لیتے تھے کہ کس طرف سمت قبلہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ہم عدن کے قریب پہنچے تو میں اصر کی نماز پڑھ رہا تھا ایک عربی صاحب آئے ان کی آواز میرے کان میں پہنچی کہ قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے عرب سما تے میں نے کچھ خیال نہیں کیا اس لیے کہ اپنے جو علم تھا اس کے ذریعے امام اہل سنت معلوم کر چکے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ عرب صاحب وہاں پر موجود تھے امام اہل سنت نے ان کو پورا علم کے ذریعے سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ جس طرف امام اہل سنت فرما رہے ہیں اسی طرف قبلہ موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم حیت کا علم توقید کا ایک ایسا علم فرمایا تھا کہ آپ وقت بھی معلوم کر لیا کرتے تھے علم کے ذریعے اپنے آپ یہ بھی معلوم کر لیا کرتے تھے کہ کس طرف قبلے کا رخ ہے امام سنت رحمتہ اللہ تعالی جب وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے جدہ میں آپ پہنچے تو جدہ کے اندر بہت زیادہ رش تھا آپ فرماتے ہیں کہ جب جہاز جدہ میں پہنچا تو حجہج کی بے حد کثرت تھی اور جانے کا صرف ایک راستہ تھا جو بہت زیادہ بھرا ہوا تھا لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اب امام عہل سنت کے ساتھ گھر والے بھی موجود تھے آپ کی بچوں کی والدہ بھی موجود تھی دیگر مستورات بھی موجود تھیں امام اہل سنت وہاں پر کھڑے رہے آپ آگے نہیں بڑھے کہ اب میں کیسے ان کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ اس میں تو رش کے اندر مستورات جو ہیں وہ دبتی چلی جائیں گی تو امام اہل سنت آگے نہیں بڑھے تھے اس طرح کافی دیر گزر گئی آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے دونوں نے یہ عرض کی کہ اس طرح تو ہم کب تک کھڑے رہیں گے ہمیں جانا ہی پڑے گا تو امام اہل سنت نے فرمائے کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ میں اس طرح مستورات کو بھیڑ کے اندر نہیں لے کر جاؤں گا یہ کہہ کر امام علیہ سنت وہاں کھڑے تھے کہ ایک عربی شیخ وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے امام اہل سنت کو دیکھا تو ان کے سلام دعا کے بعد پہلے لفظ تھے کہ یا شیخ مالی عراق کیا بات ہے کہ میں آپ کو بڑا غمزدہ دیکھ رہا ہوں پریشان دیکھ رہا ہوں تو میں نے, کیا فرماتے کہ میں نے کہا کہ پریشانی ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ مستورات یعنی عورتیں ہیں اور مردوں کا یہ کثیر ہجوم ہے ہمیں پانچ گھنٹے ہی کھڑے کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے مردوں کا ہلکا بنا کر عورتوں کو درمیان میں لے لو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ پھر عورتوں کو ہلکا بنا کر ان عربی صاحب کے پیچھے چلے تو کہتے ہیں کہ ہم نے راستے بھر ہمیں کسی کا بھی شانہ بھی نہیں لگا کندھا بھی نہیں لگا ہم بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے پھر فرماتے ہیں عدالت کی جب راستہ طے ہو گیا ہم وہاں سے باہر آ گئے تو فوراً وہ عربی صاحب ہماری نظروں سے غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی مدد آپ کے ساتھ ہوئی کہ آپ بآسانی با اپنی مستورات کو لے کے بھیڑ کے اندر سے نکل گئے اور کوئی ٹکراؤ وغیرہ آپ کو نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا امام علیہ سنت کے اوپر کرم تھا فضل تھا کہ جو اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ پیش آتے تھے اسی طرح فرماتے ہیں کہ جدہ پہنچتے ہی مجھے بخار آ گیا اور امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ جب مجھے بخار آتا ہے تو سردی بہت معلوم ہوتی ہے اب احرام بھی باندھ چکے تھے کہ احرام باندھ لیا ہے تو اب اس کے بعد چہرے کے اوپر چادر وغیرہ بھی نہیں ڈال سکتے سردی بھی لگتی ہے امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گردن تک میں رضائی ڈال دیا کرتا تھا تو جب سوتا تھا تو الحمدللہ جب بھی آنکھ کھلتی تھی وہ رضائی میری گردن پر ہی ہوتی تھی چہرے کی طرف نہیں آتی تھی کیونکہ چہرے کی طرف آ گئی چہرہ چھپ گیا تو اس صورت میں دم اور صدقے کے احکام لاگو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ بھی, حمد تعالی جب بھی آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں کہ رضائی گردن سے اصلن اوپر نہیں گئی تھی پھر فرماتے کے تین روز جدہ میں رہنا ہوا اور بخار ترقی پر رہا جب ہم جدہ سے آگے جانے لگے اور جدہ کے کھلے میدان میں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ بخار دور ہو جائے الحمد للہ وہ بخار جاتا رہا اور جب تک ہم نے حج ادا نہیں کر لیا وہ بخار لوٹ کر نہیں آیا اور جیسے ہی تیروی تاریخ آئی وہ بخار لوٹ کر آ گیا تو اعلیٰ سرماتے کہ میں نے کہا اب آیا کیجیے ہمارا کام رب العزت نے کروا دیا یعنی ہم نے حج ادا کرنا تھا الحمد وہ حج ہم نے ادا کر لیا تو جدا سے امام اہلیہ سنت یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں آپ نے جو بھی حج کے ارکان وغیرہ تھے تمام کے تمام ادا کیے جب دست تاریخ کو اس سے لے کر تیرہ تاریخ تک آپ نے ارکان حج بھی سارے ادا کر لیے اس کے بعد فارغ ہو گئے اس کے بعد کے واقعات امام اہل سنت نے بیان کیے ہیں جسے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف ملفوظات کے اندر بیان کیا ہے اس میں سے کچھ واقعات انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں, میں مزید عرض کرتا ہوں عادت فرماتے ہیں کہ جب میں مناس کے حج سے فارغ ہو گیا حج کے جو ارکان تھے وہ میں نے ادا کر لیے مناسب ادا کر لیے تو اب کتب خانہ حرم محترم کی حاضری کا شغل رہا یعنی وہاں پر جو لائبریری بنی ہوئی تھی وہاں پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوتا رہا پہلے روز جب حاضر ہوا تو حامد رضا خان میرے ساتھ تھے محافظ کتب حرم یعنی لائبریرین جو تھے وہاں کی حرم شریف کی وہ ایک وجی اور جمیل عالم نبیل حضرت مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھے یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا امام سنت فرماتے ہیں کہ اب آپ کی جو شہرت تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی علماء حرم آپ کو جانتے تھے پہلے حج کے دوران اتنی شہرت نہیں تھی لیکن دوسرے حج کے دوران ایک تعداد تھی علماء کی آپ کو جانتی تھی عادت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت دیگر اکابر مکہ مکرمہ کی طرح جو دیگر مکہ مکرمہ کے علماء تھے ان کی طرح مجھ سے غائبانہ خلوص رکھتے تھے یعنی بہت زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے اب کسی نے درمیان میں حاضرین میں کسی نے مسئلے کا ذکر کیا کہ قبل زوال رمی یعنی زوال کے وقت سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارنا کیسی ہے تو انہوں نے مولانا سید اسماعیل صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہمارے یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مار سکتے ہیں شہزاد رحمت اللہ تعالیٰ ان سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو مجھ سے پوچھا گیا اس حوالے سے یعنی امام سے پوچھا گیا کہ زوال سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں یا نہیں یعنی دس گیارہ اور بارہ کی کنکریاں گیارہویں تاریخ کی اور بارہویں تاریخ کی کنکریوں کے حوالے سے کہ وہ زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہیں یا نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خلاف مذہب ہے یعنی احناف کا مذہب یہ نہیں ہے احناف کے نزدیک گیارہ اور بارہ تاریخ کی جو رمی ہوگی وہ زوال کے بعد کی جائے گی اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی تو مولانا سید اسماعیل رسمت اللہ کل آڑے انہوں نے ایک کتاب کا نام لیا کہ اس کتاب کے اندر اس کا جواز لکھا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر اڑے ہل لکھا ہوا ہے یہ ایک فقی اصطلاح ہے کہ جب کسی مسئلے کے اوپر علیہ فتوا کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مضبوط روایت ہے اور اس پر فتوا دیا گیا ہے تو امام علیہ سنت, سنت نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جواز کی روایت تو ہو اس میں یہ لکھا ہو کہ جائز ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علیہ الفتوا اس پر فتوا ہے کیونکہ بعض اوقات کتابوں کے اندر مختلف روایتیں موجود ہوتی ہیں مختلف قول موجود ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے کس کے اوپر فتوا دیا جائے گا کون سا مسئلہ بیان کیا جائے گا اس کو لکھا جاتا ہے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اڑ ہل تو اس میں ہرگز نہیں ہوگا وہ کتاب لے کر آئے جب مسئلہ نکالا تو جیسا امام اہل سنت نے فرمایا تھا ویسا ہی وہ مسئلہ نکلا تو اب وہ جو مرانا اسماعیل رحمۃ اللہ تلاڈے تھے انہوں نے حامد خان رحمت اللہ تلاڈے سے جھک کر پوچھا کہ یہ کون ہے تو حامد رضا خان رسمت اللہ تلاڑے کو بھی وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہیں کون تو انہوں نے بتایا کہ یہ احمد رضا خان ہے یعنی امام احمد رضا خان رحمت اللہ ہی تلاڑے ہیں تو نام سنتے ہی امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کر بے تابانہ دوڑ کر آئے اور فقیر سے لپٹ گئے یعنی اللہ حضرت سے معانقہ کیا اور پھر اس کے بعد عالت فرماتے ہیں کہ ہماری محبتیں اور الفتیں انہوں نے کمال ترقی کی یعنی بڑھتی ہی چلی گئیں یہ امام اہل سنت کے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے تھے امام اہل سنت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے ان کے کئی خطوط امام اہل سنت کے نام آئے ہیں جو شاید بھی ہیں جس کے اندر ان کی محبتیں امام اہل سنت سے جھلکتی ہیں خود بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے حرم شریف کی جو لائبریری تھی اس کے لائبریرین تھے اور انہی کے الفاظ تھے کہ انہوں نے امام اہل سنت کے جب کچھ عربی فتوی دیکھے تو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان فتو کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ آپ کو اپنے شاگردوں کے اندر شامل کر لیتے یہ امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ کا لائبریری کے اندر پہلا واقعہ پیش آیا کہ جو کتب خانہ حرم کا یعنی لائبریری جو تھی حرم شریف کی اس کے لائبریرین جو تھے ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا یہاں مرد رضا خان رحمۃ اللہ کا تذکرہ آیا کہ جو امام اہل سنت کے بڑے شہزادے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی ان کی کئی کتابیں موجود ہیں ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر ان کو بڑی عطا فرمائی تھی اور آپ جب عربی زبان میں گفتگو کرتے تو خود اہل عرب میں سے بعض کے یہ اقوال موجود ہیں کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایسی فصیح عربی بولتے ہوئے ہندوستان میں کسی کو نہیں دیکھا کہ ہندوستان سے کوئی آیا ہو اور اتنے فصیح انداز میں گفتگو کرتا ہو آپ کی جو عربی تحریر ہیں ان کو پڑھ کے آپ کی عربی کے اندر مہارت کو جانا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک وادر نے اس میں کیسا آپ کو کمال عطا فرمایا تھا تو یہ مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تلا یہ عربی تھے ان کو اردو نہیں آتی تھی ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری عربی زبان کے اندر ہو رہی تھی امام اہل سنت خود عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے آپ کی ساری گفتگو جو وہاں پر ہوتی رہی وہ عربی زبان کے اندر ہوتی رہی آگے تکرہ آ رہا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا اڑے نے وہاں کے بڑے بڑے علما کے سامنے دو گھنٹے علم غیب کے حوالے سے تقریر کی پھر اس کے بعد آپ شریف مکہ اور دیگر لوگوں سے جب مکالمے ہوئے تو سارے عربی زبان کے, کے علما آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے رہے عربی زبان میں آپ سے گفتگو کرتے رہے تو امام علی سنت کو عربی زبان کے اندر بھی اللہ تبارک واتعہ نے بڑی مہارت عطا فرمائی تھی جہاں لکھنے کے حوالے سے امام علیہ سنت عربی زبان کے اندر بڑی زبانی کے ساتھ لکھا کرتے تھے اسی طرح بولنے کے حوالے سے بھی اللہ تبارک واتعہ نے یہ سرائیت امام علیہ سنت کو بدر گئے عطم عطا فرمائی تھی عربی کتابوں حوالے سے کہ آپ خود فرماتے ہیں آپ کے سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف آٹھ سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب یعنی جو گرامر کے اوپر ہے ہدایت اس کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھ دیا تھا ہدایت النا کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھا عربی زبان کے اندر تو آٹھ سال کی عمر میں تو لکھنے کی صلاحیت تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی جو آپ پر نعمت تھی کہ آپ نے فقط تین یا ساڑھے تین سال کی عمر میں ایک عربی جو بزرگ تھے ان سے فصیح عربی زبان کے اندر گفتگو کی تھی یہ کرامت ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے مزید فرماتے ہیں امام اہل سنت کی یہ جو سارا معاملہ پیش آیا کہ کوئی ارادہ اولا نہیں تھا پھر اس کے بعد یہ بے چینی بڑی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ ایک ہفتہ اس کے اندر گزر گیا اور پھر یہ ایمرجنسی ٹکٹ کروایا ٹکٹ کروا کے ممبئی پہنچے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوئی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے آپ جدہ پہنچے وہاں پر جو پریشانیاں آئیں ان سے بھی بآسانی با نکلتے ہوئے امام اہل سنت مکہ مکرم مکرمہ پہنچے حج ادا کیا یہ سارے جو معاملات پیش آئے یہ سارے اچانک اچانک پیش آئے اب امام اہل سنت رحمتہ اللہ اکرن ہی فرماتے ہیں کہ یہ سب جو غیر متوقع ہوا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کیا نوازشیں تھیں کیا رحمتیں تھیں امام اہل سنت کو باقاعدہ یہاں بڑھایا گیا تھا وہ وجہ کیا بنی یہ جو اچانک آنا ہوا سارا اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہندوستان سے ایسے آئے ہوئے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے صحیح اور درست عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے وہ بڑے بڑے صاحب سروت افراد کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے شریف مکہ یعنی اس وقت کے جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے ان تک رسائی حاصل کی تھی کہ ان کے سامنے اس بات کو بیان کرے اور مسئلہ علم غیب ان کے سامنے چھیڑا تھا اور اس کے متعلق کچھ سوال اس وقت کے جو مفتی حنفیہ تھے اور علماء مکہ کے سب سے بڑھ کر عالم تھے یعنی مولانا شیخ کمال یہ مکہ مکرمہ کے سابق قاضی بھی تھے اور مفتی حنفیہ یعنی وہاں کے اشناف کے مفتی بھی تھے ان کی خدمت میں کچھ سوال پیش ہوئے تھے کہ جو علم غیب سے متعلق تھے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں مورانا شیخ کمال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے علم غیب کے مسئلے کے اوپر تقریر شروع کی اور دو گھنٹے تک اسے آیات اور احادیث اور اقوال عائمہ سے ثابت کیا اور مخالفین جو اس کے اوپر شبہات پیش کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں ان کا میں نے رد کیا اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف وہاں سکوت یعنی خاموشی کے ساتھ ہما تنگوش ہو کر میرا منہ دیکھتے رہے جب میں نے تقریر ختم کی چپکے سے اٹھے اور قریب جو الماری رکھی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ لائے جس پر حضرت علامہ سلامت اللہ صاحب رام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے رسالے علام الازکیہ کے اندر ایک کول تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صفات بیان کی تھی هو یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات بیان کی گئی ہیں لیکن دیگر کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفاتیں بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اول آخر ظاہر باطن یہ نام کتابوں کے اندر موجود ہیں تو وہ جب ان کے پاس آئے تھے تو بظاہر یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت کی گئی ہیں اب وہ اعلیٰ حضرت امام سنت کو دکھایا تو اس میں یہ سوال موجود تھا اور کچھ جواب کی لائنیں لکھی گئی تھی امام اہل سنت کو انہوں نے لا کے وہ صفحہ دکھایا اور یہ کہا کہ تیرا آنا اللہ ازبل کی رحمت تھا ورنا مولانا سلامت اللہ کے کفر کا فتوا یہاں سے جا چکتا لیکن امام اہل سنت نے جو تقریر فرمائی اس سے ان کی تمام کے تمام شبہات دور ہو گئے اعلیت فرماتے ہیں کہ میں حمد الہی بجا لایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اب اس کے بعد مزید علماء حرمین سے امام اہل سنت کی جو ملاقات رہی ان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر اس کو بیان کریں گے رب العزت جل وعلا ہم سب کو امام اہل سنت ردی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مستفیض فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت کا جو علم ہے اس کا فیضان ہمیں عطا فرمائے اور آپ کے مسلک پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاین امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم